رمضان المبارک میں عمرے کے لیے گئے وہاں پر عید کا چاند دیکھ لیا تو کیا حج فرض ہو جائے گا ایک شخص جو پہلے سے حاجی نہ تھا اگر وہ حاجی ہے تو پوری عمر میں ایک مرتبہ حج فرض اگر وہ حاجی نہیں پہلے حج نہیں کیا اور ایام حج اس نے میقات میں پالی ہے مکہ میں ہے یا کہیں بھی ہے میقات کے اندر اور اب اس نے شوال کا چاند دیکھ لیا اب یہ فقیر ہو مسکین ہو اس پر حج فرض ہو گیا چاہے پیسے ادھار لے کر جائے چاہے جو کام بھی کرے جیسے ایک غریب پر حج فرض نہیں ہے لیکن اس نے ایام حج اگر پا لیا تو ایام حج سے ملا کیا ہوگا یکم شوال یکم شوال میں اگر وہ میتھات کے اندر رہا اور اس نے وہاں عید کا چاند دیکھ لیا اب اس غریب اور مسکین پر حج فرض ہو گیا میں اس کو دوسرے انداز میں سمجھاتا ہوں آپ کہیں بھائی اس کے پاس تو پیسہ نہیں حج اس پر فرض ہو گیا ایک آدمی پر نفل نماز ضروری نہیں ہے لیکن کسی نے وضو کر کے نفل کی نیت کر لی تو اب اس پر یہ نماز پاؤ تکمیل تک پہنچانا واجب ہو گیا ایک آدمی پر نفل روزہ ضروری نہیں لیکن اس نے نفل روزہ اگر رکھ لیا تو اس کو بائ تکمیل تک پہنچانا اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تو عمرہ تو اس پہ ضروری نہیں تھی بھائی عمرہ اس پہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے عمرے کے لیے جب یہ گیا اور ایا حج اگر اس نے پا لیے تو اس کی مثال بالکل جیسے میں نے پہلے دی کہ اس پر حج فرض ہو جائے گا فرض تو اسی سال ہو جائے لیکن لیکن قانونی پیچیدگیاں پاسپورٹ کے مسائل ویزا کے مسائل ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا آدمی کو اس لیے اب زندگی میں جب بھی موقع ملے اس پر حج فرض ہو گیا اور اسے حج کرنا ضروری ہے ورنہ وہ گناگار ہوگا